الرحمن الرحيم يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهم <تصفيق> ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُعزين <تصفيق> وكان الله هو ہر قسم حمد ہمدو صنا تاریخ تنجیب تقدیس وحت لا شریک نلائق ہے کہ جس نے اپنی کتاب پاک اندر قیامت تک دے انسان دے مسائل بیان کسی شخص کی انتہائی خوشبختی بختی اور خوش نصیبی ہے کہ وہ اس کتاب پاک کی تعلیمات کو پلے بن لے اور پھر اپنی زندگی کا اوڑھنا تے بچھونا یہاں بنا دیں کہ اس شخص دی بدنسیبی اور بدبختی بختی اندر کسی قسم دا شک کو شبہ ہی نہیں کیتا جا سکتا جیڑا اللہ کی ان تعلیمات نسودا سمجھے پرانا خیال کرے اور اپنے زمانے اور اپنے دور اندر قابل عمل نہ سمجھے وہ انتہائی بدبخت انسان ہے اللہ نے نہ صرف اپنی کتاب پاک اندر تعلیمات جاری کر دی بلکہ جس ہستی کتاب نازل فرمائی ان کی عملی زندگی زندگی کا ایک ایک لمحہ زندگی دے شب و روز زندگی دے دن اور رات محفوظ ہیں موجود ہیں اور قیامت تک اللہ نے انہوں نے محفوظ سے موجود رکھنا ہے. قرآن مجید اندر ہی فرمایا ان اڑی نا جم اہو اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن پڑھن اندر یہ جی دی تلاوت کرن اندر اجلت اور جلتی نہ کرو جبریل امین علیہ السلام جس پہلے وہی لے کے آدھے قرآن اتر گا اللہ کے احکام نازل ہوندے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق نل ذوق نل جلدی جلدی ان آیتان کلاوت فرما فرمایا جلدی نہ کرو ار علینا آو وقرآ نہ یہ ذمہ داری ہے کہ ابھی اس کلام ناپ کے سینے اندر محفوظ بھی کر دیا گے پڑھن کی توفیق بھی دیتی رکھا گے بیان <بَيَانَة> اس قرآن نو بیان کرن دی اے یہ عمل کرن دی اے دی تفسیر پیش کرن دی بھی اسی ذمہ داری لیں کہ تے ذریعے دی تفسیر بھی لوگا کے سامنے پیش یعنی صرف تعلیمات اتاریاں نہیں بلکہ انہیں ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ایک بہترین نمونہ اللہ نے بنا دیا لقت کان لکم کی رسولا فرمایا تو سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بہترین نمونہ اور مثال ہے اللہ کرے کہ یہ بہترین نمونہ سانو پسند آ جائے سانو پیار ہو جائے اور پیار کے محبت بہت قیمتی متا اور سرمایہ ثابت ہوئے گا فرمایا من احبا سنتی فقد احب ومن و من احبانی کا نمائے جس شخص نو میرے طور طریقے پیار ہو گیا میری سنت نل محبت ہو گئی میرے اٹھن اور بیٹھن نو بیٹھے اپنے دل اندر جگہ دے لی اور اپنا عمل وہ مطابق بنا لیا فقط احبنی وہ مبارک ہو گئے انہوں میرے نال محبت ہو گئی جنوب میری سنت نل محبت ہو گئی انہوں میرے نال محبت ہو گئی ومن احبنی کا نائے یا فل کہ جنوں میرے نال محبت ہو گئی میں ادوں تک جنت اندر نہیں جاواں گا جدوں تک وہ میرے نال نہیں ہو یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے اللہ نزیب فرما دے ہر مسلمان اج کا سا سبق سورہ آب بائیس میں پارے دی ایک ایسی آیت سے مبنی ہے ایک ایسے اللہ کے حکم سے مبنی ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے قیامت تک اون والی دکھا گیا فرمایا یا نبی جمعے ہوندے نہیں خبر دین والا ٹلیویژن سے عربی خبر شروع ہوئی سن ال امبا کا لفظ تصویر شروع اندر دیکھا ہوا طرح اردو اندر خبریں پنجابی خبراں انگریزی دی نیوز ایسے طرح عربی اندر البا امبا جمع ہے نبا اندی اور نبا اندھے نے خبر قرآن مجید کی ایک سورت بھی ہے سورہ ہے نبا کی اس میں بارے کی سب تو پہلی سورت نبا ہے نباہ ہے اندر اللہ نے قیامت کی دی خبر دیتی تھی جنت اور جہنم کی دی خبر دیتی تھی کہ اللہ دیا خبر تو ارنیا پکیا سچیاں اور مصدقہ ہیں کہ انہوں کے بارے اندر سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اے صحیح ہے یا نہیں ہے اے سوچنا بھی کپر ہے الناس وعد اللہ, حق اللہ خود فرما دینے لوگوں میرے سارے وعدے سچے اور برحق یہ متعلق شک اور صبح اندر نہ پہ جانا ومن کو من اللہ کی لا اللہ کوئی ہو سچا ہے لیاؤ پیش کرو اللہ سب کو سچا ہے جلح شاہ ومنس کا حدیث اللہ, اللہ کسی دی دی سچی ہے تو او سامنے لیا اللہ سب تو سچا ہے اللہ دی بات سب تو سچی ہے اس واسطے وہ کسی بھی دیکھی ہوئی خبر ہو نام خبر نہیں سمجھنا چاہیے وہ ساری خبر سچیاں اور برحق حق نبی خبر دین والے نو کیا جاندہ ہے اور نبی خبران کتھوں لیندہ ہے اے پی پی کولو لو بھی لیندہ کسے غور ایجنسی کو لو نہیں لیندہ کسے صدر دے محل چوں خبران لے کے نہیں آندہ کسے وزیر آزم کو لو خبران سن کے نہیں آندہ وما ینفق عن الہوا ان ہوا اللہ وحیون یوہا خبر اللہ کی بہین ہے جس طرح اللہ کی بات سچی ہے اسی طرح ہی پیغمبر جس ویسے کوئی بات کرتا ہے وہ بھی سچی ہے کیونکہ وہ اپنی طرفوں کسی ہوفوں بات نہیں کرتا جد تک اللہ پیغام نہیں پہج دینا پیغمبر کوئی خبر نہیں دا فرمایا نبی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبا ازواج کا, کا سب تو پہلے نمبر دے اپنیا بیویا حکم دے, دے و نات کا اپنیا حکم دے, دے ون دی کیویا خواتین یہ حکم دیو دے دے جنہ نے مینو من لیا ہے من لیا کی حکم دے دو یدھ نی نا اڑی ہن کہ جلا بی بے ہن اپن چادر اپنے دوپٹے اپنیاں انہوں لٹکا کے رکھن انہ کا چہرہ ظاہر نہ ہونا زیب جینت نہ کھل جائے یدھ نی نا اڑی ہن حکم دے دوں دے اپنی بیویا اپنیا بیٹیاں مومنہ دیا عورتوں سا مخ میری جہاں اندر مومنا دیا ماواں بھی آ گئی اورتار ہی روپ نے اسلام نے جڑے بیان کیتے نہیں۔ ایک ماں ہے ایک بہن ہے ایک بیوی ہے ایک بیٹی ہے ای چارے روپ شامل ہیں ماں ہومشی ہو جانا ہو ہو نے ایمان لیا کا دعوی دا کر لیا ہے انہوں نے یہ حکم دے دے یقینی میں آئی ہی نمن کہ تے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تھی ہوں اپنے چہرے غیر محرم کو ڈک کے رکھو اپنی زیب و زینت رو چھپا کے رکھو جی نی ن تہو لاہ او آبَائِ او اہم اوان او بنیوان أَوْ وہ سارے رشتے بیان کر دیتے جہے محرم ہیں الفاظ اندر محرم وہ کیا جانا ہے سریت کی نگاہ کہ نال تا زندگی کسی بھی مرحلے سے شادی نہ ہو سکے محرم وہ ہوں کسی عورت دا کہ مرن تک کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے نال شادی نہ ہو سکے وہ محرم ہے باقی سب غیر محرم ہے ان کی بات سمجھ آ جائے گی شاد اتحلہ فرمایا اپنے خامدہ کے سامنے وہ اپنی بے بوزی ظاہر کر سکتی او انہوں نے پردے کی پابندی نہیں او آ باں اپنے باپ دادا کے سامنے پردہ نہ کرنے سے گنادار نہیں او آباں بہو ل اپنے خامدہ کے باپ دادا کے سامنے یعنی اپنے سسر وہ باپ کے سامنے پردہ نہ کرنے کرو گار نہیں آتی آؤ اپنا ہن اپنے بیٹیا تو پردہ نہ کریں آؤ اپنا یہ بہت ہند اپنے خامدہ دے پہلی بیوی چیٹیاں تو پردہ نہ کرنے سے گناگار نہیں آتی دیکھو کس طرح تفصیل دان کر دان او اخواہ نے اپنے حقیقی یا رضائی پائیاں تو پردہ نہ کرنے سے گناگار نہیں ہوں. حقیقی پائی ہوں یا رضائی پائی ہو رضائی پائی نال بھی تو نکاح ہی نہ ہو سکتا مسلم شریف یہ ایک ہے کہ جیڑیاں چیزاں اپنے خونی رشتہ نال حلال نے وہ رضائی رشتہ نال نے جیڑیاں خونی رشتہ نال حرام نے وہ رضائی رشتہ نالام آ اخوا نے اپنے حقیقی پائی رضا یا رضائی پائیاں تو پردہ نہ کرنے گناگار نہیں ہوں بنی اخوا نے ہن یا اپنی پیڑوں دے بیٹیاں تو پانچیا تو پردہ نہ کرم سے گناگار نہیں ہوں, ہوں. نہ گنا ہوں. خالہ اگر پانجے تو پردہ نہیں کرتی تو گناگار نہیں بنی اخوا تینا اپنے پتیجیا تو پردہ نہیں کردیا تو گناگار نہیں پردانی او کردیا او گناگارت او ماں یا اپنے او گلاما تو پردانی تے گناگار ما اے او رشتے نے جڑے محرم ہیں یہ نہ تو سوا باقی سارے رشتےدار محرم چی ہوں نبی تفصیلات کی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویل پردے کے مسائل بیان کیتے اللہ دی کتاب دی روشنی اندر میں انشاءاللہ اللہ کوشش کراں گا کہ پرانے مجید دی مختلف آیات مسلے واضح کیتا جائے آپ نے جس ویلے اے مسائل بیان کیتے صحابۂ کے کرام رضوان اللہ علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت نامے کے بائیاں کو بھی پردہ کرنا چاہیے الحمب چھوٹا بھائی ہوگئے یا واٹا جنوں ابھی اپنی زبان اندر دیول یا جیش یا جو بھی لفظ بولنے ان سے پوچھا جی بھی پردہ کرے ان ذرا وہ الفاظ بے نشین کرنے کے قابل ہیں فرمایا الحم والموت جس طرح انسان موت تو ڈرتا پھرتا ہے بچتا پھرتا احتیاط برتد ہے اپنے خامن دے بھائی تو اسی طرح ہی نو بچنا اور ڈرنا دا جس طرح موت تو کو ڈر اسی تو کدی یہ باتوں نو سوچے ہی نہیں اور کوئی دسے سے منع لی تیار نہیں لو جی ہوں بھائی بھی جی پردہ ہو گیا تو پھر رہ کے دے رہے کو گیات فرمایا جس طرح موت تو ڈرتی ہے موت تو بچتی ہے اسی طرح ہی خامین کے بھائی کو بچے اور ڈر بات بالکل واضح ہے خام کا بھائی چھوٹا ہو گئی یا بڑا وہ اپنے بھائی در صبح جائے شام نو جائے رات نو جائے دن نو جائے کوئی اعتراض کر سکتا ہے جے کوئی کرے بھی تو وہ اگوں ترکی ب ترکی جواب دے گا کہ تینوں کی تکلیف ہے میرے بھائی کا گھر یعنی شیطان تے زیادہ خطرات موجود ہیں کیونکہ کوئی چیک نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی بندش نہیں اگر چار جان کے بھی آداب ہیں جہے قرآن نے بھی سکھائے حدیث نے بھی سکھائے فرمایا اے ایمان کا دعوی کر اپنے گھر تو علاوہ دوسرے گھر اندر بھی داخل نہ ہونا جن اجازت نہ لے. باپ بیٹے دے کار، بیٹا باپ کے گھر ماں بیٹی گھر بیٹی ماں کے گھر بھی اجازت لے کے جا سکتی اجازت تو بغیر جان دی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وہ ایک شخص دیا دو بھی دی مثال کے طور پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو اگر الگ الگ مکانات ہیں او شخص دی بیوی اپنے خاندان دوسری بیوی جان لگیا اجازت لے کے جائے اجازت تو بغیر داخل نہ ہو فاطمہ عنہ خاتون جنت جنہوں نے قرار دیا محمد اللہ فاطمہ اپنے ابا دیر جان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جاندی نے فاطمہ رضی اللہ تعالی امہات المین نے کوئی مسئلہ دریافت کرنے واسطے حضرت فاطمہ کیا کہ فاطمہ تو اپنے ابے کو پوچھ کیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوش بختی ہے فاطمہ دی، کیا خوش بختی ہے فاطمہ دی ابے دی؟ فاطمہ دا ابا کون ہے سیدول محمد الرسول اللہ سخیل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جنہ کی حیثیت اللہ نے قرآن اندر اے بیان کی فرمایا تو منع کر دے رک جاؤ سوچیا جے بھی سوچن کا بھی کوئی مقام نہیں سوچن کی بھی اجازت نہیں جو کچھ دے لے لو جنا کر دے رک جاؤ چڑھ دے ایمانے یہ تو علاوہ ایمان کوئی نہیں رضی اللہ عنہ کے فاطمہ رضی اللہ عنہ. اپنے کو لو ذرا اے حدیث اندر آنگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہونے واسطے حضرت فاطمہ آدی نے دروازے سے دستک دیتی اجازت منگی دی. اندروں اجازت ملی ہے فاطمہ اپنے ابا در گئی ہے ورنہ ابا اندر داخل نہیں ہوئی ہوتا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں کسی معاملے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی مشورہ لین کی ضرورت پی اچانک کوئی ایسی بات سامنے آ گئی آپ اس ویلے حضرت آئشہ دہاں سن رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب و انصاف کے سارے تقاضے پورے کر کے دکھائے نال دن مقرر ہوتے سن ساریا سارا ماوا نت ہوتا سی کہ اب کتنے قیام فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کہڑے کارن دراب تشریف فرماتا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انحاظ پتا سی کہ حضور حضرت آئشہ رضی اللہ عالیہ ہاں اچھا گیم فرما رہے ہیں مائی صاحب آدمی نے اجازت لے کے آئشہ کے اجازت بغیر اندر نہیں گئی اہل لے کر ایمان لائی کرے اپنے دوست کے گھر داخل ہوگیا کوئی آداب ملحوظ رکھے نے یا کسی دوست کو اپنے گھر اون تو روک ہوئے ہیں کوئی ادب ملبوز رکھے اللہ امہات نہیں قرآن اندر اللہ نے ساواں کراروا جو مہا تر فرمایا میرے پیغمبر دیا بیویاں ماوا جے روحانی ماوا ہے سکسے انہوں نے ماں کرار دیا قرآن اندر دوسری طرف حکم کی مل رہا ہے پردے کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہر دور اندر ایسے افراد موجود رہ مردوں اندر بھی عورتوں اندر بھی جنہاں دیا یہ ظاہری اکھان نہیں ہوں جن کو ابھی نوینے کے ٹھیک ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اے دی قدر انہوں ہی ہو سکتی ہے دے تو محروم ہو لیکن اصل انا او ہے جہاں دن انا ہونا چاہیے قرآن صلاح نے فرمایا لا تمل ابسوارولا کن تمل کلو بلو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اصل جنہ کے بارے اندر یہ خبر دیتی ہے نا اللہ خبراں دے رہے ہیں نا قرآن اندر سچیاں خبر صحیح خبر اللہ نے ایک خبر یہ دیکھی ہوئی ہے قرآن اندر من کا نی ہاو ہی ہوا کہ جا دا قیامت ہونے تو مراد یہ نہیں کہ جنیاں دنیا اندر اکی کوئی نہیں وہ قیامت کے دن بھی اکی نہیں مل کی مراد یہ لا تا امل ابسوارولا کن تا امل کلو گلتی دور ج دل دنیا کے اندھے رہے اور قیامت دے دن بھی اندھے دل رہے اللہ کے سامنے پیش ہونے بَنُون إِلَّا مَنْ سلیم او اس دن کسی کا مال یا کسی کی اولاد کسی کے کم نہیں آ سکے گی اگر دل سلامت اور صحیح ہوا تو ایک کام آ جائے گا جنہاں کے دل اندھے ہو گئے دنیا اندر وہ قیامت دن بھی دیلی اللہ کے سامنے پیش ہوں میں تھا کہ ایسے معذور افراد ہر دور اندر رہے مرد بھی اور عورت موم دو ماوا بیٹھی ہوئی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمو رضی اللہ تعالی یہ سارا دو ماما آپ کے پاس بیٹھے ہوئی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ ابن عنہ نابین صحابی او دوروں آتے ہوئے نظر آئے جس ویلے او آ رہے ہیں کوئی مسئلہ پوچھن کوئی بات دریافت کربھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دوروں آندیا دیکھ کے کہ اپنی دونوں ازواج کے مطاہرات سڈیا دونوں ماواں حضرت ام سلمہ اور حضرت محمونا پر اللہ اللہ نابینا آدمی ہے وہ تو سان دیکھ نہیں سکے گا سان پہچان نہیں سکے گا فرمایا ٹھیک ہے وہ تو نابینا ہے تی دونوں بھی نابینیا ہوتا کل محمنی کل مگ نبسوار قرآن ناطک ہے بول رہا ہے قرآن اسی واسطے کہ اس قرآن میں کسی کے حق اندر سفارش کرنی ہے کسی کے خلاف دعویٰ دائر کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی عدالت اندر یہ دعویٰ کرنا ہے یا رب قوم یار قرآن اللہ او بدبست میری امت کے لوگ نے نے قرآن چڈ دیا قرآن نو ترک کر دیتا سی قرآن کی ضرورت محسوس نہیں سم کر دی. ایسے بدکیمت لوگ اس دنیا اندر موجود ہیں اور وہ او اپنے آپ نو بڑا پڑھیا لکھا سمجھتے ہیں وہ بڑے دان شورے بنے ہوئے ہیں اپنے آپ اندر اپنے حلقیاں اندر جنہ دی زبان چھٹی الفاظ نکل ہیں کہ قرآن اندر بھی کئی نامناسب الفاظ موجود ہیں یہ بات میرے سامنے ہوئی کون کھول گیا میں کہہ ایسے چھتے کی نامناسب نظر آیا کہنے لگا ایسے دیکھو ایسے چھتے نو کیا آیا وَمَا كَرُو وَمَا كَرَ اللَّح بھی مکر کیتا اللہ نے بھی مکر کیتا مکر تھی او کرتا ہے جنہا تمزور ہوئے توکہ تھی او دین دی کوشش کرتا ہے جنہا کسی کا مقابلہ نہ کرسکتا ہوئے اللہ نو نوکا دن دی کی مگر کرت پیسی نہ بلد اور خلف نو اے پتہ ہی نہیں کہ اگر انسان واسطے لفظ مکر بولیا جائے تو یہ مانے ہوں فریق کرنا اے جسارت کے کسی نو بھی نہیں ہو جی. سی ہوئی انہیں یہ نہیں سی کہ دے نازیبا الفاظ نے وہ دے الفاظ یہ تراکیب نراہتے سن کہ واقعی اے بڑا عجیب کلام ہے لیکن اے کہہ رہے سن کہ اے محمد گورو اللہ علیہ وسلم یا یہ ایک دوست او وہ کسے کہانیاں سنا جانا ہے تو یہاں ربط جوڑ جوڑ کے سامان سنا دینا انہیں کدی نوزلہ تمبہ نو زبہ قرآن زبا الفاظ یہ اج تک کلمہ کو اپنے آپ کو مسلمان کہلان والا کہہ رہے ہیں کہ نہ قرآن اندر ایسے الفاظ موجود ایک وقت والا ہے ان و سارا وا کلو ایک مسکول اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں کنا نے جو کچھ سنیا گلت چیزاں سن کے پسند کی ول بس آنا اکھی نے جڑی خیانت کیتی جڑیاں چیزاں دیکھ تو روکیا تھی اگر یہاں نے وہ دیکھیا بس نسم او بس کو آدھا کہ دل اندر غلط خواہشات پیدا ہوئی ہیں اچھا ایک ایک کو پوچھ لینا ہے کہ تھی کی رہے ہو کی دیکھتے رہے ہو کی سوچتے ہو رہتا بار ہے اور بہت قریب آؤ بہت جلد آن بار ہے یہ ابھی غلط فہمی اندر ہے نا کہ اجے پتا نہیں پہلی غلط ہے کہ آنا ہے یا نہیں آنا تو جی یہ احساس ہونا ہو ہے تو پھر جی بڑی دیر ہے بڑا دور ہے وقت ہر روز دیکھ رہے ہو جا رخصت ہو جاندہ ہے ان پہلے قلعہ آ گئی کہ تیاری کر لے پتا نہیں وہ رستے اندر ہوں دکان پہ بیٹھا ہوں گھر ہوں دا ہے, کھانا کھا رہا ہوں دا ہے, کھڑا ہوں ریٹ کیا ہوں دا ہے. اللہ کا پیغام آ جائے تو فرمایا وہ نابینا ہے نابینا سلام یہ موہم حکم دے دیو میرا پیغام دس دیو سنا دوسوار کہ اپنی نظر نیویاں کر کے چلن کر نگاہ چکا کے نکلن کر یا خزو خرو یا ہو اپنے جسم کے نازک حصوں کی حفاظت کر وب سوار اس طرح مو اور اور حکم دے دوں کہ او جدو چلن نکلن اپنی اپنی, اپنی کسی ضرورت واسطے باہر جان تاہ چکا کے چلن اپنی نظر نیچیاں رکھ کے چلن فُرُوجَهُنَّ اور او بھی اپنے جسم کے نازک حصے کی حفاظت کر حکم دتا فرمایا وَلَا يَذْرِبْنَ لِيُعْلَمَ مَا مَا يُخْفِينَ مِن اگر کسی خاتون نے اپنے پیر اندر کوئی ایسا زیور پایا ہوا ہے مفت زیور اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ یہ دی دی دی دی چل دیا ہوئی اپنے پیر زور نل زمین کے نہ پٹکن تاکہ اس زیور کی آواز نہ آ جائے کسی غیر مرد اللہ وہی آواز بھی کسی کے کن تک نہیں پہنچنی چاہیے آؤ راجے تو ایک قدم ہوگی بڑھائیے قرآن کے حوالے میں اللہ فرماند بائیسویں پارے کی دوسری آیت بائیسواں پارا شروع ہوتا ہے اتوں ہی ہے اللہ کے احکام خصوصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو مظاہرات مل گئے ہیں بیانل لسا دنیا دی کوئی عورت تو مقابلہ نہیں کر سکتی تو مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے میرے ہاں لس تن کام انسا دنیا دی کوئی عورت تو مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچتی نسا جمع لب ہے واہر تک جما وہ بدبخت اللہ دے ہاں جا کے کی جواب دیں گے جہاج متحرات کی جب گا اللہ کے سامنے ہاں؟ قرآن دے منکر اللہ سر یا نساء اے پیغمبر دی جمع کر سکتا دیکھنا دنیا دی کوئی اور تو مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی تو مقام میں بلند رکھے بشرتے تقوا اختیار متقی اور پرہیز بن جاؤ اور متقی بننے پہلی تعلیم یہ سہایت اندر کی دیکھی جد باہر کوئی آواز دے کوئی غیر آواز دے جی دلا تخلے نرم آواز نہ لگو جب بھی نہیں دینا تو اٹھا لہجہ جڑا ہے ملاتفت نہیں ہونی چاہیے نرمی نہیں ہونی چاہیے کا مظاہرہ بھی نہ کرتے الفاظ مناسب ہو لہ جا تھوڑا جہ ایسا ہوئے جس طرح او دے جو درستی نظر آ رہی او دے اندر نرمی نہ ہو بات اچھی کرنا ہوں دیکن لہ جا رکھ مختلف اللہ، اللہ، اللہ. تے میں یار کی کسی خاتون دا. کہ او دی آواز اچھی پسند آن والی ہو تو جو حسر ہونا ہے ہونا ہی ہے. آوازاں پسند آواز والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ایسے لوگ جہنم اندر پا کے نہ کنوں سیسا پیلا پگلا کے کان بند کیتے جان سیسا پگلا کے کن وہ بند کیتے جان گے جہاں یہ آوازاں سن رہا ہے تھوڑی دیر ہے سانو یقین ہے اللہ دے کے وعدہ اللہ دے دے فرمان کے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم. <سیسا> کے کن بندے جان گے جی آواز دار سریلیاں گوئیاں دیا آواز جہنم دی اگ اندر جل رہے ہو گے تو کن بند ہونے میں اس آپ نے فرمایا میں اے آلاتے موسیقی توڑن واسطے بھیجا گیاں امت نے کیا تی توڑو اوپر بنا لا ایک توڑو گے ابھی دس بناوا پوری قوم نو کنجر بنا کی کوشش کی جا رہی ہے الفاظ بڑے سخت نے لیکن سن برداشت کرنے پینے سڑک کوئی پیسہ نہیں مریضوں کو دوائی کوئی پیسہ نہیں وہ رگڑ رگڑ کے مر رہے نے اندر کوئی اچھا ہوا کرنے کوئی پیسہ نہیں ساڈے خزانے خالی نے کنجر تے کنجری نچا واسطے سارے کو بڑے پیسے ہیں اللہ کی لانت ہو جائے تو منصوبیاں سے اور تیرے پروگرام اللہ نے اگر شام نو تو انو پکڑنا ہے تو ساری دعا یہ ہے کہ ہوں پکڑ ساری کس پاسے لے جایا جا رہے کی بنایا جا رہا فرمایا فلا نرم مایا پلا بالکول لہجا پتا احتیاط ہے اللہ. افریقہ کے کسی ملک اندر ایک نواں مفتی جمیا ہے اور نام تو وہ پاکستانی لگ رہا ہے انہیں اتنے فتو جاری کیتا ہے کہ عورت ازان دے اچ دی خبریں اخبار اندر وہی ایک نوجوان شاگرد کی ازان دیا فوٹو بھی آئی بڑے بڑے مفتی پیدا ہو رہے ہیں سارے ملک اندر بھی چند ایک مفتی ہیں کچھ دیر پہلے ہوتے دینے سن ہوں ذرا قائد آزم دی چلک نظر آ گئی تھی پتوے بدل گئے ہوں ہوترے دے رہے ہیں بڑے بڑے مفتی ہیں اتنے تی جانتے ہو سارا انہیں بھی یہ دیتا ہے کہ عورت اذان دے سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اندر بھی عورتیں تھا مسجد نبوی نو زیادہ درجے والی کوئی ہور مسجد ہے بیت اللہ تو بات اس مسجد اندر کسی عورت نزان دن کی دی اجازت دیتی گئی ہو کسی عورت نے ازان دی بلکہ ایک واقعہ حدیث اندر ہے ایک آئی العمر صحابیہ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دن حضور کی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کر رہی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے طاقت دیتی ہے اے مختلف میدان اندر نیکیاں کرتے پھرتے ہیں اللہ کو سواب حاصل کرتے ہیں کہ ابھی گھر اندر بیٹھیاں رہنیاں ابھی تو وہ سواب تو محروم رہ گئی گیا آپ نے فرمایا اپنے محلے اپنے مکان جگہ تلاش کر کے ایک مسجد بنا اپنے محلے دیا عورتوں بچیا جمع کر کے اتنے جماعت کرایا کر جو سواب مردوں باقی کام کرنے ملتا ہے اللہ تین یہ کام کرنے دے دے یہ فرمایا وہ ہنر کر دیا نے یا رسول اللہ یار اللہ نماز وقت جا کے جس ویلے نماز کا وقت ہو جائے کہ ام ورکا نے جیتے تینوں دسیا ہوئے نا اتنے کھڑے ہو کے ازان دیا تھا ام ورکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازام دے غلام خود سے مستے آ جانا نماز پڑھنے واسطے محلے دیا عورتوں بچے جمع ہو جہیں جماعت کرا دینا اللہ نے جواب ذریعہ بنا ددیفہ کوئی نہیں پڑھتا کسے نے پتہ نہیں پیرس اندر ایک بڑا محکم کا نہیں ہے نام دکھ دیا ڈاکٹر حمید اللہ ایسے حدیث نو غلط رنگ دے کے یہ فتوا جاری کیتا ہوا ہے کہ عورت جماعت کرا سکتی ہے یہ نہیں دسیا حدیث نو اگوں بھی کٹ دیتا پچھو بھی کٹ دیتا یہ حضرت امے ورکا دا یہ واقعہ بیان کر کے فتوہ دیتا ہے کہ عورت جماعت کرا سکتی ہے عورت جماعت کرا سکتی ہے عورتوں بھی بچیاں بھی مردوں بھی عورت جماعت نہیں کرا یہ دوکھا دیا ہوا ہے یہ بات بھی سڈے سامنے آئی کہ دیکھو جی ڈاکٹر حمید اللہ کا فتوا ہے انہوں نے موقف یہ ہے کہ عورت جماعت کرا سکتی امامت کرا سکتی یہ بالکل بات اس طرح ہی ہے جس طرح کوئی قرآن مجید دی اے آیت لے کے دوڑ دا پھرے کہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے یا لا تقربوا اے ایمان والے نماز دے نیڑے نہ جایا ای یہ آیت سے قرآن کی کسی نے کیا اگے بھی پڑھ کہنے لگا اے یہ عمل کر لئیے پھر اگیں بھی پگ لوا یعنی دیلوک کیتا جا رہا ہے کہ سیاق چیزیں پیش ہیں جا رہی ہیں اور مفتی بنے بچے اسے ہی حدیث کا حوالہ دے کے حضرت ام ورکا کا اے عمل ثابت کیتا رضی اللہ عنہ کہ دیکھو جماعت کرانیاں دیا تھا عورت امامت کرا سی جماعت کرا سکتی ہے اور کوئی معمولی فتوا نہ سمجھو یہ بنیاد بنا کے تے پھر بڑی اچھی کرسی تے عورت نو بٹھانا ہے وہ ایک جائز رستہ کھڑ کے دسنا ہے کہ ہاں عورت اتنی بھی بیٹھ سکتی ہے جماعت کرا سکتی تے اتنے نہیں بیٹھ سکتی بڑی سازش ہو رہی ہے دین کے خلاف اور ابھی ستے پڑھتے ہیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے لالا شہر سام حکم تھی من را من, من کرن پلی یوگائی ہوئی کسی چھوٹے بڑے عالم جاہل دی ذمہ داری نہیں جن نے بھی کلمہ پڑھ لیا جڑا بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا فرمایا من را من گم من کرنڈے چاہا مسلمان بھی اللہ دی نافرمانی کا کوئی کام دیکھے پلی یوگائی ہو گئی اجے ہی اگر وہ کر سکتا ہو اپنی قوت کادو استعمال کر کے اٹنل اٹ ن اٹ بجا جائے پھر زبان بھی گونگی ہو گئی نوٹا کا پار چڑھ گیا حرکت نہ کر سکتی ہو بوجھ بہت ہے گیا نوٹا تو علم یستا تفل کم از کم دل اندر تے نفرت پیدا کر لے برائی سب تو کمزور ترین ایمان ہے اللہ کی مرضی ہے ایسے ایمان والے معاف کر دے مرضی ہے دے پکڑ لو یہ منشا اور مرضی ہے دی. کہ میرے ایمان تے ایمان تو اب بج د اپنے آپ کو کمزور سمجھا ہوا آو ہوں ذرا اپنے اپنے گرے باندھ چانکیے اللہ نو حاضر و ناظر جاندی جاندے ہوتیے دل اندر تے کسے برائی کے خلاف بھی نفرت کوئی نہیں لا ماشاء اللہ ابھی تو دلوں بھی بریا نہیں سمجھتے کسی برائی نو ساتے تے او کو ایمان بھی نہیں ہے گا کمزور ترین ایمان تو بھی ابھی پیچھے چلے گئے ہو رہی تھی پردے کی بڑا مان ہے کہ فلاں خاتون اول ہے اگر خاتون اول کوئی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہو سکتی ہے خاتون اول کوئی ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہو سکتی ہے اللہ نے سب پہلے قانون ان لاگو کیا نہیں کہ چونکہ پیغمبر دیا بیویاں تو اپنی بیویاں دابا نہ اپنی بیٹیاں حکم دے دن سا می نو منا اور ماوا پہنا بیٹیا بیویا حکم دے دیو. یدھ نی نہ جلا بی کہ وہ اپنی اوڑی گورنیاں چادر دوپٹے جو او لیا لٹکا کے رکھن کا نہ چہرہ نظر آوے نہ سینہ نظر آلہ یہ کنا واضح حکم ہے اللہ کا جلا شان او خواتین جیڑیاں بے پردہ ہیں او مرد جیرے اونا نو دیکھ دینے جننا دا اونا نل تعلق ہے ویسے دے ہر مسلمان دا ہر مسلمان نل تعلق ہے المؤمنون والمؤمنات بعضہم من بعد اللہ نے قرآن اثر فرمایا کہ مومن مردہ مومن اور سن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے اے ایمان دا تین دا رشتہ جڑا ہے اے خونی رشتے نانا بھی زیادہ مضبوط اور پکاو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عنہ ایک دن وہاں کے بیٹے حضرت عبد الرحمان رضی اللہ وہ کہن لگے ابا جان جدو بدر کے میدان اندر جنگ ہو رہی تھی نا تلوار چل رہی سن زور شور تھی حضرت عبد بن ابی بکر ادو تک اجے مسلمان نہیں کر رہے کافر کی طرفوں لڑنا آئے ہوئے اپنے ابے کو کہن لگے ابا جان کہ جس ویلے تلوار چل رہی سن تو میں بھی جوانی میری تھی تاخت تھی میں بھی زور شورلوار جوہر دکھا رہا اچانک میں ابو بکر صدیق سن کے فربان لگے عبد الرحمان سن لے منو اس اللہ کی قسم ہے جیسے قبضے اور اختیار ابو بکر جان ہے تے دیکھ کے کہ میرا باپ سامنے آ گیا اپنی تلوار روک لائی تھی جی کدی میری تلوار کی ذات اندر آ جاندو تو اللہ کی قسم میں نہیں روک روکنی دین کا رشتہ خولی رشتے دوں زیادہ مضبوط ہو سکا وہ قاطی جہیا پردہ نہیں کردیا او مرد جڑے ان پردہ نہیں کرتے اللہ دیہ پتہ ہے کی ہونا ہے ایک, ایک خاتون نے چار چار اپنے نال مرد جہنم چار مرد اس حدیث کا مزاق بھی اڑایا جان دان دانشوریاں کے سامنے یہ بیان کرو نا مزاق بھی اڑا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون ایسی ہوئے گی کہ جہنم اللہ درد کہے گی اللہ, ہاں اللہ. ٹھیک ہے میرے جمعے جو گناہ سن جو فرد جرم آئے کی تھی گئی وہ ثابت ہو گئی تیرا حکم میرے بارے اندر نافذ ہو گیا مگر میں یہ سارے میرے گناہ اندر میرا باپ بھی شریق سی نا میں بیٹی تھا سامنے پلی بڑی جوان ہوئی وہ دن رات مینو دیکھتا سی میں بے پردہ جانی آدھی اٹھتی بہتری سن کدی مینو روکیا نہیں سی اللہ کیا وہ جرم وار نہیں؟ او دا قصور نہیں اللہ پرنام کے بالکل جرموار ہے گی اللہ پھر بھی میرے نار پیچ اللہ پرشت حکم دین گے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے سدخت ہے ٹھیک کہہ رہی پرشتے وہ یہ باپ ن بھی لے آؤ ہوں پرشتے حاجی صاحب لب دے فرنگ کے میدان میں نہ شرند لے آؤں گا نال لے کے چل پے گی تھوڑی دور جا کے پھر رک جائے گی کہے گی اللہ جس ویلے میری شادی ہو گئی تو باپ ادو تھوڑا جہا غیب ہو گیا سی بھائی میرا اس ویسے جوان سا گھروں رخصت ہوگیا بھی پائی نت نہ آئی کہ میں وہی بھن ہوں وہ شرم اور حیا نہ محسوس ہوئی اللہ وہ لگیا وہ سارا کچھ دیکھ رہا تھی دی کہ یہ کس حالت اندر کس ہولی اندر جا رہی ہوں تو ہولییا بگاڑیا جانا بھی بنا کے لیا ہولییا بگاڑ کے لیا دیں گے پرسوں پرسوں ہی ایک شادی اندر مجبور کر دیا کہ تُو نکاح تکا پڑا میڈے بارہ بجے دی بجائے بارات گزر والے سوا چار بجے پہنچی نماز کدھر گئی اصل بھی کدھر گئی تے پوچھا گیا کہ وجہ کی ہوئی دیر کر دی؟ لگے جی اللہ کی مندہ بیوٹی پارلر اندر گیا ہوا سی تو انہیں دیر کر دیے بھی جان لگ پی لیٹ ہو گئی تھی. ہوتے کوئی وجہ شیطان نے خدا کیا چیلنج کیا پنج پارس موجود ہے شیتان کا چیلنج والا ہوں والا امن ہوں والا آم والا کلام والا آم اور خلک اللہ کیا ان انسان پیدا کرے گا میں ایسے ایسے طریقے سکھاواں مرد عورتیں بننیا شروع ہو جان گیا عورتیں مرد بننے شروع ہو جائیں گی ایس قرآن اندر یہ موجود سے والا آم اور این ہوں پلا یو گئیے رن تو جس ہوئیے اور شکل اندر یہاں پیدا کیا ہوگا یہ انہوں بدل گئے میں طریقے تریقے او کہے کہ اللہ میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں اللہ پرمان جی بالکل بھی قصور ہے کہے کہ اللہ پرمان جی لے آؤں باپ نے بھائی نا کے تھوڑی دور اگے چلی جائے گی پھر رک جائے گی کہے کہ اللہ جس ویل میں شادی ہو کے میری رختی ہو گئی خامد کے گھر چلی گئی کہ وہ بھی سب کچھ دیکھتا رہتا بھی ساری سارے میرا حرکت معلوم سن بے پردہ میں وہ سامنے بھی اسی طرح ہی وہ کدی غیرت نہ آئی کہے کہ اللہ بھی کوئی خیال کوئی غیرت کوئی حیا نہ آئی کوئی شرم نہ آئی ان مجھے کدی روکیا ٹوکیا نہیں او دا کوئی قصور نہیں اللہ فرمائیں گے بالکل وہ مجرم ہے وہی ذمہ داری یا اللہ پھر وہ کیوں پیچھے رہ جائے انہوں بھی سارے نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامدوں بھی بلا لیا باپ نے بھی لے لیا بھائی نے بھی لے لیا خامد بھی لے لیا پھر چل پہ تھوڑی دور جا کے رک جائے گی کہے گی اللہ میں کسی بھی ماں بھی س میرا بیٹا سی جان انہیں بھی میم دیکھ کے کدی نہ روکیا کہ اما تھی کرنی ہے امی ترکتہ چڈ دے اللہ پسند نہیں اللہ کے رسول پسند نہیں وہی زبان چو بھی کدی ایسا میں بے شرم اور بےغیرت ہو گیا وہ قصور نہیں اللہ سمجھ گی وہ بھی قصور بارے اللہ ان بھی سارے نا پہ جو پیچھے کلا کیوں رہ جائے فرمایا کیوں لے کے جہن نمن کر جائے آؤ باپ اپنی جگہ تے سوچ لے کہ بیٹی نے کی شکایت کرنی ہے قیامت والے دن اسی واسطے تے فرمایا پوچھا سی کہ تو پتا ہے تک سب تو بڑا دشمن کون ہے کسی نے کیا جی سب کسی نے کیا جی چوں کسی نے کیا جی او کسی نے کیا او فرمایا نہیں تو سب تو بڑا دشمن تو اپنی اولاد ہے ان قیامت والے دن گربان تو پکڑ لینا ہے اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے اللہ اے باپ حرام کما کے لیا کے مینوا آج تے اجام نرالے دیا مٹھائی کے گھر جاندے نے نا گھر تے بے موسم فلا مل فرج بھرے ہوئے نا یہ جس اولاد کو لیا کے کلا رہے اس لیے اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے کہ اللہ اے حرام لیا لیا کے آ اور چند دن پہلے ایک دوست کی آخی آنسو سن ایک کوئی بیٹا اور ان نے انتہا کر دیتی باپ کی ضلعت اور رسوائی والی اے الفاظ سن کہ میں زندگی چ جن گئے ہیں انہوں چیسی فیصد کے بیجے واسطے کیتے ہیں اور میں کبر چیلین جا اسد نے پکڑ کے اتنے پیش کر دے بیٹی والا باپ سوچ لوگے کہ میری بیٹی قیام دن اللہ کے دے سامنے کی کبے گی کڑھائی بھن والا بھائی اپنی ذمہ داری محسوس کرے ہونے خام دیکھ لو کہ میرے ہاں سے کتنے کوئی ایسا معاملہ نہیں اور نوں دے بارے اندر بھی سوچنا پائے گا شرم کتنے چلی گئی تالا لگا نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نے دوس کے باع سمجھائے سن یہ جسے بھوپال کے والی بنے جا وہ بھوپال ریاست کا پہلا راجا سر وہی آدت سکے جس ویسے وہ کچہری اندر عدالت اندر بیٹھتا لوگوں نے مقدمے سننے بیوی بھی بیٹھتی وہ بہت ہو گیا وہ بےوا نواب صاحب کی شادی ہو گئی حالات میں ایسا پلٹا کھا وہ اپنی عادت کے مطابق وہ بھی آ کے دربار سے اس طرح ہی انہوں بیٹھنی شروع ہو گئی انہوں نے بڑا سمجھایا کہ دے اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے سلک تو اے عادت اپنی چڑھ علم اپنی درخواستیں درخواست دیکھتے گئے جسے وہ چیٹ سامنے آئی تو فرمان لگے بھائی کسی طالب علم نے ایک لفظ کے ماہ نے کیونکہ نواب صاحب بہت بڑے پرانو سنت عالم سنیا تفسیر ہو شمار ایسے ایسی تسمیفات موجود نے جنہوں تو قیامت تک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے فرمان لگے کہ ان نے دیوس سے ماہ نے مانے ہن سمجھا رہے نے دیوس وہ بندہ ہے جی بی, بی غیر محرمہ دے سامنے بے پردہ ہو گئے وہ دیکھ رہا ہوگا وہ پتا ہوگی وہی موجودگی تو کوئی دیوس دیکھنا ہوگی نا تو ایسے کسر ہی یہ لے دیوس ہی گواہ نے کہ, اے وسیعت کر دی تھی کہ جدو میں مر گئی میرا جنازہ بھی رات میں چکیا جائے کیونکہ سمجھ آ گئی تھی نا مسلے دن نو میرا جنازہ بھی نہ چکیا اللہ صاحب بھی سمجھ ادا دے قرآن پڑھنا نصیب کر دے قرآن سمجھنا نصیب کر دے قرآن پہ عمل کرنا نصیب کر دے اللہ پھر ہی ہے ایمان سلامت رہ سکے بس میں یہ خالی دعویٰ ہے اور انسان بڑے دعوے کرتا ہے جنہاں اندرے جھوٹا ثابت ہونا ہے خدا نہ خاصتا ایسا نہ ہوئے کہ اسی بھی تیامت ہو کے دن اپنے دعوے اندر جھوٹے ثابت ہو جائیں تو آخر وہ دعویٰوں گی دوستان نے کچھ مسئلے دریافت کیتے نے وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں کسی تفصیل اندر جا ایک ادھی بات ارد کر دینا ایک مسئلہ ویسے بڑی دفعہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے لکھا ہے کہ اسلام اندر کھڑے ہو کے کھان اندر کی حکم ہے اللہ نے کفار کے بارے اندر سورہ محمد اندر یہ ارشاد فرمایا ہے یا اکولو نہ کما تا یہ اس طرح کھانے پیندے نے جس طرح ڈنگر کھانے ڈنگر کس طرح کھان دے کھانے تھی کھڑے ہو کے تر پھر کے ایک برکی ایس کھر لی تو دوسری برکی کھر لی تو کدی یہ ٹوڈ ماریا کدی ماری. وہ ٹکر ماریا وہ ڈنگر کا کام ہے انسان کا نہیں جہ انسان اس طرح کھان دے پیڈے نے وہ وہ ڈنگر ہی نہیں زندہ ضرور نے لیکن ڈنگر کی زندگی بس کر رہے ہیں سنت اے یہ بیچ کے کھاؤ بیچ کے اسی طرح کچھ اور باتیں پوچھیں نماز تو بات ان اللہ اگر ضرورت سمجھو <سؤال> تو پوچھ